کوئی دوست کوئی ویڈیو بنا کے کوئی دوست آ کے دوست آ کے بنا کے ویڈیو دوست دوست And say, yes, yes, yes, باعوذ بالله من الشر خالق الجود بسم الله الرحمن شخرمر معذر سامنے السلام علیکم اللہ حمد و ہم دو سنات نہیں تن حکوم لامی صاحب کر کر Moses, Moses, Moses, <laughs> Moses. سامنے سامنے سامنے اس مسلے جو سنا جو سونا جو سو گزارش ہے اللہ تبارک ضروری اور دل کی یعنی اگر کوئی کرے گا اس دل پاگا لیکن غور فرمور حکم مطلب شرط کے طور پر جڑا بندہ تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ مراد سننے والے لوگوں اللہ کی کی تعظیم کرو شاہ جملہ ہے ہے, ہے شرطیہ لیکن مراد لیکن مراد امر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و دی نشانیاں دو, دو طرح دیا ایک ہے عمومی اور تخلیقی ایک ہے خصوصی اور, تشریح اور, تشریح اور, تشریح اور تشریح سبحان اللہ عمومی تخلیقی سبحان تقوی تقوی ساری کائنات پیدا ہر ذرا ذرا دلالت اس کی گواہی پہ <سؤال> اس دی نشانی ہے وہ مولا لیکن خاص نشانی ہر شہر اس طرح تاظیم خاص نشانی جنو کسے وجہ نسیب نسبت شریعت اور کسے پاس نصیب Oh, uh, خاص نشان اس نشانی ہسو مرا مرا ضروری اس کا حسل وہ قربانی دے دے تعالی دے نشانیاں بن گیا دی کرو، دی خدمت کرو, دی خدمت کرو، دی اچھے طریقے نا رکھنا پالنا پالنا سامنا دے ہار پا سب جو کیتا جی آ گئے مقامات کسی طرح سکتوں نصیب آ گیا اللہ تعالی خاص نشان خاص نشانیاں جن مالک سن لیا تازی دا حکم آیا پتھر وہ پہاڑ وہ مقدس تھا حج کر جن حج جنہ نو جا کے ویخ کے ادا ہوں اللہ اللہ حجر اسود مقام حاتیارت کی نیت نال دی زیارت ہے اور مخصوص اتنے افال جان حج ہو ہے لیکن اصل حج نا زیارت اللہ مبارک مبارکی ایک تھان ہے مقام ہے اس کی زیارت کرو زیارت کرنے حج وہ مخصوص جڑے ارکان چوسان بین سارے تھاواں تو مقامات مقدسہ دی زیارت جو زیارت زیارت بن گیا حج, حج حج دانا دا ہی مقدس, مقدس مقام مقدس مقدس دی زیارت دا ارادہ ہے سمجھ نہیں آئی تو مقدس گھر ویخیا اس دی زیارت کار خالی دارت عبادت کا نام نہیں حج اللہ اگر تسبی چیزوں دا نام ہو توجہ تلبیہ ہو سکتا ہے وہ ذکر اذکار ہو سکتے لیکن اس گھر تو began... attempts... بغیر حجر سمجھ نہیں لگی سمجھ لگی لگی گھر تو بغیر لفظ حج دری حج کا جزب آزم اس مقام مدس با برکت گھر دینیت ہو گئی توجہ ان سارے سارے اتوں کے مقامات دشا دشا ضرور اللہ اللہ تبارک بادہ دی دینی عظمت رکھنے والی رکھن نشانیاں دی تازیم جہی وہ ضروری مگر مگر مگر, مگر دا مذہب کی ایک نشانیاں ایسا جنہ بارے خاص خاص آیا حکمری حکمے شری ج کوئی نہ کوئی اللہ تبارک سونے عبادت عبادت مثلاً مقامی ہے دو کرےافاف سفا مروا ہے مخصوص عمل رکھا گیا جمرے کنکر مار دن گل نہیں سمے جنہوں کہ حج حج کے حج حجوران مخصوص ہوں ان مذہب کی مذہب دوسرے تو فرق ایک ہے مخصوص عمل املس جی دسیا فلاں مقام فلاں مقام کا مخصوص لیکن تازی جگہ چیزاں جنہوں دینی عظمت حاصل ہوئی دینی نسبت حاصل ہوئی تقدس حاصل ہو برکت حاصل ہوئی خیر حاصل خیر والی نسبت والی چیزاں دی عزت اور تعظیم کرنا مختلف طریقے جہریت منع نہیں نسبت عزمتیا برکت خصوصاً علیم علیم السلام سلام اولیا کرام دل تبرکات تو کیا انہوں تبرکات اور نسبت والی چیزاں تعظیم جڑی أو بائے أو بائے سے بائے اور رحمت اور جو اور جینی کی جینی مطلب کہ اتنے حج مقامات دے مطلب اور مطلب اشیاء چیزاں جہیا جنہوں کی تعظیم اتنے مختلف, مختلف, مختلف طریقے رکھی, رکھی گئی ضروری کیا ہی تازیم جائز اور اگاں کسی بھی تازیم ہو تعظیم ہے ہر خیر تدین والی نسبت رکھنے والی دی تعظیم ہے چاہے وہ اتنے مکے ہو یا ہندوستان یا کسی دی تعظیم کرنی ہے کہ نسبت جی ہویم ہے اور تازیم اللہ تبارک بتا برکت اٹا فرماندہ ثواب عطا فرماندہ ہے رحمت عطا فرمانہ ہے خیر اتا فرماندہ ہویا کہ نہیں جی آقا، آقا، باقی ہر دو نظریے دو نظریے دو عقیدے عقیدے ثابت کر کے دوسرے نو باطل کروارڈنٹ ہوں تاری مقامات مقدسہ دی مقامات مقدسہ حجگی جا کے دج ادا ہے تک محدود محدود نہ رکھنا ہر نسبت اور خیر اور برکت والی چیز واسطے آم کر دینا یہ سا ہو گیا ہوں کبلا بلا اس گور کرنا بھی مقام مقداخ اور یہ حکم استفاق ہوا اور بچا سوکھا ہے لیکن بھی ہو گیا تھا تازیم بھی ہے تو اور اتنے آن کے نظریے تازیم ہے دوسرا نظریہ کہ انہوں کی تازی ایسی ایسی ایس تازیم, تازیم, تازیم, برق برق دی تازیم دی دی اور وجہ اور وجہ عزت اور تعظیم کی وجہ سے وجہ سے وجہ سے اللہ نے right حکومت برکت اور خیر کسی اور نسبت سے حاصل ہو چکی اللہ تعالی نے دی عزت اور برکت دے پیشے نظر حکم اتارے حکم نے عزت دیتی نہیں عزمت دیتی نہیں حکم نے برکت دیتی نہیں خیر دیتی نہیں بلکہ حکم نے چھپی ہوئی برکت اور رحمت اور خیر کر ہے محمد یعنی انہیں عزت دبب بب بب بب کوئی اور چوئی اور چوئی اور اگر چا بھی حکم ہونی لیکن براہ راست جہاں حکم اسمجو نیجو اور دو نظری ہو گیا ایک ہو گیا بالمقام ابراہیم مقام ابراہیم مسلح بناؤ یہ برکت حاصل کرو عبادت خدا دی کرو برکت کرو کی مطلب تاری عبادت کا رنگ بدل جائے گا تاریخ عبادت کا بدل جائے گا عبادت خدا لیکن سواب رحمتہ کوئی مسلمان سلامان یہ کاری نہیں سکتا کہ مسلمان اس پتھر کیابے شریف عبادت خدا دی اس حکم دی برکت شریف سادی عبادت, دی عبادت, عبادت, عبادت جاندی باند باند دی دی تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہے اظہار ایک ہے آتا ہوں وتا خور مسلا بناؤ یہ حکم آیا اس کے مقام ابراہیم نوزت دیتی ہے یا مقام ابراہیم عزت ملی آس نے اسی یہ کہ حکم دا لے لیکن حکم دے حکمت تو خالی اگر حکم کسے حکمت دی وجہ یعنی کیا مطلب مطلب مقام اور پتھر مبارک کی عزت وہ نال گئی اللہ تعالی اللہ اُس مقام, مقام، مبارکی جس پتھر اور جس بھی نماز اللہ توجو نی فرمائی کبو کا مسلا اتنے آ جائے بوٹیا کا نشان دہی اثر ظاہر اثر د ہوں اللہ اللہ بہ د شریق مولا اس پاک پاپ ہیں دو شان ایک ہے شان خالق خالک ایک ہے حاکم مہانگ برائی بھی پیک جسے حکم کرتا حکم آن کے او چنگا بندہ نہیں بنا چند تو ہے ہے تو حکم نے ہی خالی حرام کیا بزرگ فرماندن شراب حرام نے اپنے حکمال اسبا ظاہر یہ خبی سہو اکل مارل حکیم کا کام ہے وہ کیوں اجازت دے کہ تسا پیو پیو توجہ نہیں فرمائی اسی طرح حرام جہی جی شاید حرام فرمائی وہ جی شاید حکم فرمایا توجہ ہوں آخر پتھر خالی وہ تو نہیں جیت ابراہیم ایک پتھر شیطان بیٹھا کیوں نہیں فرمایا کہ ملغ جڑا برکت یعنی وہ برکت مرحوم رحمت والا برکت ہوں دو نظری ہو گئے ایک ہو گیا کہ حکم جڑا آیا انتکم عزت نہ نہیں عزت ملی عزت دا سبب کوئی حکم نے ٹھیک ہو گیا اور یہ نظریہ رکھو گے کہ عزت ظاہر حکم جہاں آئے نے حج دقامات اور رشیا تازیم دے متعلق مخصوص اح... حکم, حکم, حکم حکم عزت دے آز آز پتا لگے گا جس کی وجہ اس پتھر عزت ملی مقامات نو عزت ملی انہوں چیزوں ملیت ملی ہوں اگر عزت یعنی عزت کا سبب اگر کسی اور تھا تے پایا جائے گا تے پھر اوتھے بھی تعظیم لازمی صحیح تمہار محمد شفی چی صاحب جی عزمت اور جائے تازی ملازم انہیں اس مسئلے میں پہلو آ کے دوبارہ چلو اللہ بابر خیر رحمت والا سارا شانا لیکن ہوں وہ حکم جڑا اس نے عزت عطا کرنی ہے اتو سلسلہ چلنا پہ چلتا ہے نقطے اس ذات پاک تو برکت اور عزت حاصل او پھر اس دا بندہ بڑا کیوں على السماوات والارض والجبال منها فحملها اشفاؤ پیش فرمائش رکی امر نہیں فرمایا اگر حکم دے چڑی تو پھر کوئی انکار لیکن ڈر مارے بڑا بوجھ کیوں گئے حضرت انسان نے لا گا کی اپنے لیکن اپنے سو اپنے واسطے جہلا ہو رہا ہے میرے پتا یار دیش رب واہ لا شریف مولا توجہ برکت والے رب نے عزت والے رب نے عظمت والے رب نے خیر والے رب نے جدوں ویخیا کہ انسان امانت کا باہر چک چک گیا آسمان زمین بہار فیہا فی انکار کر گئی اس ذات پاک نے ہوں اپنی حکمت حکمت کے نال اپنی برکت نوجو انسان پہاڑو زمینو آسمانوی قدر میری بار گاہ کوئی نہیں ہوں انسان میرے جا میری امانت کا حق ادا کر چکے گا امانت محفوظ کرے گا کرے گا اپنی برکت یہ رکھا گا اور تکبیر برقا یہسبت نے حضور قبلہ شہر اسلام امتی فضلی آمد سے حضور قبلہ خاجہ محمد شہر اسلام امتی فضلی آمد چشتی سے توجہ ہے خورگالو تھے جابو وہ حکم تھے توجہ نہیں فرمائی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک حکم کے مطابق کابا دی ذرا جس پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام تامیر فرمائی حضرت ابراہیم سلام دے مبارک <Ashland> مبارک necessary... مبارک قدم کی وجہ پتھر مبارک بنے کیوں حضرت ابراہیم اللہ دی شریعت امانت امین بنے ہوں حکم نے عزت بخشی ابراہیم ابراہیم بخشی پتھر جب پتھر بخشی لکی پیت چھپی ہوئی حضرت امر فرما نے لبی پاگ سونے نے میرے فڑیا میرا ہاتھ فڑیا لے گئے مکام ابراہیم کو فرما نے امر ا مکام ابراہیم کی مقام اپنے کعبہ تعمیر فرمایا حضرت عمر فرما جیسے میں سنیا نبی پاک تو میرے دل کے اندر تمنا ہوئی اتے بھی نفاج پڑھنی چاہی چاہی چاہیے فرمے یا میرے دل کے اندر خیال آیا رپولا لا میاں مایا برات ہی مسملا نماز پڑھو عبادت ربی کرو کے چمکدار حضرت اللہ حضرت کوئی حکم نہیں سی سنیا نماز پڑھا کیوں جی دل بھڑا ہوتا کدی نہ اٹھتی دل, دل کے بیکار بیکار حکم آیا نماز اے تو اے right, آی عزت والا ہے آیا عزت والا حضرت عمر میرے خیال ہے امام جلال الدین سلوتھی کا پورا حضرت عمر گلہ تے اترو رہا اے خود دے دی خیال آیا دو نظریے مقام ابراہیم حکم پتھر بخشی لب سی، سی، دی جی لب گئی خلیل دے لب دو دو دو دو سی حضرت ابراہیم سلام کھے آخ دے توجہ دیکھتے رہ عزت علی بن گئی اس یار کی نسبت لیکن رب وایا ہوا قسم کے دل مبارک اللہ تعالی بنا سی اس پتھر مبارک دی قدر کی ہے قدر کی ہے عزت کی ہے شان کی ہے خیر کی ہے پرخت کنیاں آ گئی میرے یار قدموں سے رکھنے ظاہر کرتے لمرہ منتقل تل عمر دے دل دی نشانی اللہ بہ دہ شریف دیا نشانیاں بڑی نشانی, بڑی نشانی جو خدا, دیا بندیا. خدا دیا. بندیا. جی. نو بڑی نشانی دو دلال لکھوں سب تو بڑی نشانی اس نبی کائنات دیکھے گا خدا یاد آئے گا جی انہوں دیکھے گا خدا مل جاوے گا نی نسیا ہزور کب شیر اسلام مفتی فلیہ چاہور خوبصورت بھی چیز آباد آباد مکام میں ابراہیم ویخے گا خدا یاد آئے گا جی سونے براہیم ویخے گا وہ دل چندر مارفتی دے فرشت سجنے کا جو آخیا پتھرا یہ سجدہ کرو میرا راج توجہ ہے آخ اس حکم نے عزت حکمت نہیں اصا حکمت غور کیا اے حکم آیا کسی راستے نہیں آیا اے حضرت ابراہیم پہاڑیاں مروت مل شا سفا مروا اللہ دیا نشانی ہوں سوال یہ آپ پہاڑ دنیا کے بستے ہو گے افراد انڈا کی فروائی فروائی ہوں سوال یہ سفا پروا لہدیا نشانیاں <وحث> او بی بی پاک اللہ خلیل ابراہیم نے پکایا ایک سنجی وادی ایک ایک جی کوئی عوام آب نہیں کوئی گیا نہیں کوئی جناب جی کھان انتظام نہیں ہے جی بالکل چلے گئے اپنے بیٹے واسطے پانی تلاش کرتے کدی دوڑ پہاڑ دی کدی دوڑ کے نروی ہے کسے پاسو پانی درا آوے میں اپنے بچے پانی پلاوا توجہ اللہ اللہ تلاش <سلام> کر چڑی شریف پہاڑ نہیں فرمایا اللہ دیا نشانی کے فرمایا جی اس پہاڑی رب و شری مولا سونے نے اگر گل ہوتی نظریہ وہ صحیح ہوتا حکم آ جائے عزت نہیں پھر اللہ تعالی نے دوڑ کا حکم کیوں دونکہ تے وہ سن تلاش سانو دے کوئی پانی کی روڑ حکم کیوں فرمایا ہوں یہ حکم غور کرے گا چلے گا حج علاقے دے قبل لینا ہو رہے ہج کے حکمان حقیقت مسئلہ کے حق سننے مسلے کے حق سننے والا تاکہ حکمت اور نسبت میں عزمت پتا لگے عزت کتوں آئی اسے دسنیا خالی ہوں دوڑ پتہ لگا کہ او دوڑ یاد کر جب دوڑ یاد کرے گا تو نسبت ظاہر ہو جائے کہ وجہ دی وجہ بن پہ بڑ پیا بڑ اللہ یہ نہیں فرمایا فلا نے پتھر نورا فرماندا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بناؤ مقام ابراہیم نفر ہے یہ لفل پیدا ہے کہ مقامی ابراہیم ہونے کی وجہ سے حکم آیا یہاں نماز پڑھو سمجھ نہیں لگ بان حکم کی وجہ مناس گیا حکمت میں چر میں جاوے گا ہوں ایک حکم آیا حکم آیا نماز او جت نسبت ہوے بابے فرید جسبت ہوے جسبت ہوے مہر علی جیت نسبت حضرت حضرت یوسف حضرت آدم حکم نہیں آیا نسبت ہوے حکم دوڑنے کا نہیں آیا حکم نہیں لیکن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہولوتے ہو جائے وہ جس تے محمد اربی بیٹھے ہو رے نید ناسیا حضور مفتی پتنی ابشتی سے حضور کے بنا خواجہ بابو پری سائی حضور نظر حضور کے بنا خاجا بابا شبی جی ہاتھ مبارک حکمت نوکمت جی حضرت ابراہیم رب کا گھر پہ بنا رب کرتے پتھر عزت والا ہو گیا حضور ہزور ممبر بیٹھ کے اپنا کام کرتے توجہ اگر سونا خلی دیکھو بھائی سدقے جا سلسلہ چلو جی میرے پیارے قدم مبارک قدم چلو جیزان لگتے رہے تو برکت حاصل کر لیا کرو اکا باہر چلو دا نقش نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی لوگ اتوں تصدیق کرتے سن دیکھتے سن ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک ادھر ویستے سن ہلور سن قدم لگ رلتا آپ لگتا ہے اگر رب العالمین دا رب جلیل کم ہے ہر جی رب جلیل نے اتنے اے نشانی بن گئی ہے خدا دیا بندیا باپ محمد کریم خجور خجور دے دے دے دے دے ہاتھ رکھ کے خست پا دے, دے, خطبا دے, دے, دے, دے باق دیا شان مصطفی حسمت مصطفی حضور سے نشانی نہیں بنے ہوں جے کوئی کوئی یہ شبہ جی اتنے حکم تو نہیں آیا ادھر حکم حکم نہیں آیا تو نقطہ بچوں حکم آیا حبیب پاک سرکار کی نسبت والی تھان تعالی بھی حکم کر دیا آ جائے نا حکم نہیں کرے گا کرے گا کچھ مل جائے گا نہیں کرے گا تو جنم تو تیر جانم نہیں لبنی سزا تین نہیں لبنی اتنے نہیں کرے گا تو سزا کا خطرہ بھی کرے گا کرے گا سوا مل جائے گا نہیں کرے گا اس لیے یہ بنا نہیں صرف دلیل جی ایک تھان حکم آ جائے پاک مال کریم دلیل بنایا جاوے گی اس دلیل رب وہد شریف عبادت اگر کرے گا عبادت چی رنگ ملتا جائے گا جا مکام لہذا ہر تھان توجہ نہیں فرق نسبت لہٰذا میں آخیا اصل برکت اللہ خلیفا خلیفا خلیفا رب دا نبی ولی برکت مرکز دی وجہ کہاڑ برکت کدی کپڑے برقت کبھی رستہ برقت ہوں برکت <definitvisa> اور برکت ہر کوشال تو برا دین آخر برکت خوش نہیں اللہ تم دنکو اللہ ہے اگر تسی شکر کرو گے میں نیمتوں ضرور بتاوا گا جب برکت آ گئی بتانا رب کا کام شکر کرنا بندے کا شکری کرو گے شکر والے کہمی کی کیڑی کمی کی این شریف دیگر تفصیل دا شر حضرت علیہ السلام اور سارا پاشاہی بدار سب کچھ ہو کے جدو آخری وقت کے دن آئے اللہ بھی جرد کر دینے حلی حلی آل وصیعت کی سونے گاہد کرتے مسلم مسلمان سنواری سنواری سنواری اور مینو بندیا وسیعت بسرے بسرے بسرے بسرے میرا وسال ہوگا مینو اپنے ابا جی دفنا ہے میرا پہنچایا گیا جلوس دفنا ہو گیا مصر والے لڑائی کر بیٹھے ہریاپ ہریا فیصلہ ہوا کوئی آخے میں اپنے گھر کیوں برکت والا جڑا جان دی برکت لال مشرچ لہرا پیرا ہو گئی یہ ہوں اسی طرح برکت دریا نیل جا دفنا دریا گا پانی ہر گھر کے کھیت سارے پاسے جتے بھی جاوے گا نبی جسم مبارک جو لگے گا سب نب نہیں فرق گا نل کابی کا جسم سندوک سندوکال پانی لگے پورا دریا برکت بدریاحمد سے ہے جمعی سے ہے پورا دریا چار سو مر مرتے چار سو سال تک دریا نے خوب برکت منڈی حدرت سیے دن سا فرمائی سونے رستہ گئے جتر راز پتا لگتا چلیے وسیعت فرمائی تھی تو راہ نہیں لبنا چالی چلو ہوں کہ لبے گا حدیث صحیح صحیح سلسلہ مائی دسانائی جاندی حدرت کتھے بائی دو شرطہ رکھ آخر ایک شرط لبھی ہو جا دعا دوسرا جنت ہی رکھنے آپ فرمے نے موسا سلام طرح سوچن لگ پائے بھائی صندوق مبارک کٹیا گیا حضرت موسا کلی سلام لے ملکے شام سوچے دعا پہلے انج لہروئی لے کے پاک یوسف ہے میں اللہ حاس اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم بی بی داری اے او درخان نے جس درخان, نے جس درخان نے نبی پاک دا جناب میں جناب واسطے ممبر تیار کرنا جڑا جناب دیا ہڈیاں کٹیا کریں ان ہڈیاں دا لفظ البانی نے آخیا بھی ہے ہزور جنگا یہ مطلب ہے بندے چپ کر جانا چاہیے چاہیے خیال بدل لینا چاہیے مگر نہیں تورنا چاہیے اس واسطے اللہ شریف کے نزدیک جو صحیح مانا ہے وہ کسے ویل بھی حالت تو پورے ملک نو خوشحال برکت بے وقوف ہی ہوگا جڑا آخ یار تو حرام کیتی جانے کیوں آخر حکم نہیں آئے حکم نہیں آیا منا نماز جے پڑھے گا نفل پڑھے گا سواب ہوئی حکم آن مطلب اگر استحباب حکم اوقام چلو بادت ربکت فکیر فکیر ممانت تھوڑی ہو جانی باد رب اسکمت لے حاصل مختلف طریقے برکت حاصل کر دریا اللہ دے پیارے لوگ دے پہنچے سمن گئے سمن گئے سمن گئے سمن گئے اور رب واہد شریف مولا اولاد جنیا چیزوں نسبت والا بڑھا د برکتا ہوج جی برکد نسبت کی وجہ حج حج اتر دے پے کیوں نہ ہو اس فکیر رشتہ دی خدمت جی مر پھر لکھا حج پا جا جیڑے کدم لگ پتھر تو برکت آ رہی جو قدم ہی خدمت واسطے لگ جائے پیر باہل ساڈا فرمند اے تل میرا ششو اور میں مرشد سیما سیما کھول باؤ فرماندار مر شدر کبلا پشایا پھر حکم آیا تو عزت ہو عزت ہو یہ ہے عزت ملی تھی توجہ نہیں فرمائی فرمائی استعداد, smokadar, استعداد, قابلیت تھی قابلی نہیں کی بے حد مطلق مطلق درد نہ گئی یا لاہور اسلے فرمائے حکم فرما گلزار بنزار بنزار لیکن اتنا ضرور یہ حکم بھی دس ہے آگے ٹھنڈی ہو جائے جے وہ ٹھنڈی نہ ٹھنڈے آنڈے نہ ہونے معلوم ہوا آگ گرم ہے اس نے آگ گرم ہے قدرت وکھاوے ہوئی گرم تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ جڑا جاگ تو بچن کا ہوا اگ اللہ جس نے تخلیق آگ بن جا آگ ہو جا ہو جا کیتا ہوں جاگ بچو پیو پیار پیاس بجا ایس حکم ہے وہ پیاس پیاس ہے حکم نال عزت عزت برکت ملنی نہیں اللہ تعالی سے ایمان اچھا سی تو قبضہ کر لے مذہب کی سدا کسل کر سدا کسل بارک بارک مبارک ج لیکن حکمت نو شامل حق مظہر مظہر لنگرف جاوے نہیں